ایجن و انسان کے گروہ اگر تم سے ہو سکے کے اسمانوں ہے اور زمیں کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے